اللہ کا یہ پیارا پاکستان بلیوں کا پاکستان پاکستان میرے دادا کا پاکستان میرے بابا کا پاکستان جذبوں کی تنویر حسین خوابوں کی پاک وطن کی پاک زمین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 میری, دا پاکستان، میری بابا کا چاند ستارہ پنچم کا آنکھوں کا قائم دائم حشر کو کا منظور چاند ستارہ دائم دائم حشر طلب قتبضو منظور جسم میں, جس میں غیم اور جان گئے پیارا پاکستان اللہ کا احسان ہے یہ پیارا پاکستان بلیوں کا پیزان ہے یہ پیارا پاکستان میری داتا کا پاکستان میری بابا کا پاکستان میری داتا کا پاکستان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 کا احسان ہے پیارا پاکستان بنیوں کا پہسان ہے یہ پیارا پاکستان میرے دادا کا پاکستان میرے بابا کا پاکستان میری دادا کا پاکستان میرے بابا کا پاکستان